من اللہ اللہ لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم کسی گروہ سے مقابلہ کرو کسی گروہ سے ٹکراؤ تو جمے رہو ثابت قدم رہو اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو تاکہ تم فلاح آ جاؤ کامیاب ہو جاؤ و عطی اللہ و رسول اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو والا تنازعہ اور آپس میں جھگڑوں نہ فتف شلو تم پھسل جاؤ گے تمہاری ہوا نکل جائے گی بزدل ہو جاؤ گے حکم اور تمہاری ہوا چلی جائے گی وسبرو اور صبر کرو امد اللہ مصابرین یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ وَلَا من بلادینا خراج ان سبی اللہ اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو اپنے گھروں سے نکلے باتار کے ساتھ وَرِعَاءً ناس اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے و یس الدین اور اللہ کے راستے سے وہ روکتے تھے اللہ عمل المحیط اور جب وہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کرنے والا اس کو گھیرنے والا ہے وَإِذْزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ اور جب شیطان نے ان کے لئے ان کے اعمال کو مزین کر دیا وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَعُن لَكُمْ اور اس نے کہا کہ آج کے دن تمہارے لئے لوگوں میں سے کوئی بھی غالب آنے والا نہیں ہے اور میں تمہارا پڑوسی ہوں تمہارا ساتھی ہوں شیطان ہاں جی بدل کے موقع پر یہ کہہ رہا تھا ان کو فلما ترا عطل فطانی جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دونوں جماعتوں نے اپنے ایک دوسرے کو دیکھ لیا ناقص علا کہ بہی تو اپنی ایڈیوں پر واپس پلٹا وکال اور کہا انی بری ام من کم میں تم سے بری ہوں انی آرام آرون یقیناً میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے انی اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں و اللہ شدید القاب اور اللہ تعالیٰ بہت سخت آداب والا ہے رشتے مسلمانوں کی نصرت اور مدد کو اترتے ہوئے اس کو نظر آ گئے اور یہ مشرقوں کو نظر نہیں آ رہے تھے کہتا مجھے وہ نظر آ رہا جو تمہیں نظر نہیں آتا میں بری ہوں مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے یہ بھاگیہ <تصفح> جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دنوں میں ایک قسم کی بیماری تھی وہ کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکا دیا ومن علی اللہ اور جو اللہ پر توقل کرتا ہے فَإنَّ اللہ, عزیزٌ حقیم تو یقیناً اللہ تعالیٰ خوب غالب بہت کمال حکمت والا ہے کفر الملائی تو وجوہا ہوں ادبارہ ہوں روح الحریق اور کاش کیا آپ دیکھ لیں جب کافروں کو فوت کرتے ہیں فرشتے وہ مارتے ہیں ان کے چہروں پر اور ان کی پشتوں پر اور جلنے کا عذاب چکھو ذالک بمقدمت ایدیکم یہ اس وجہ سے جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے وان اللہلیس بذن لا للعبید اور یقینا اللہ تعالی اپنے بندوں پر بہت زیادہ ظلم کرنے والا یا کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے قال ذبی آل فرعون والذین من قبلهم آل فرعون کی اور ان سے پہلے لوگوں کی حالت کی طرح عادت کی طرح کفرو بیات بی اللہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا فاقاضهم الله بذنوبهم تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا ان الله قوی شدید العقاب یقینا اللہ تعالی مضبوط ہے شدید العقاب سخت صدا والا ہے ذالک بھی ان اللہ لم یکم غیرا نعمت انعمها علی قوم حتى یغیروا ما بینفسهم یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی نعمت کسی قوم کو دیتا ہے تو اس کو تبدیل نہیں کرتا حتیٰ کہ وہ اپنے حالات کو بدل بدلنے وہ اللہ علیم اور یقیناً اللہ تعالیٰ خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے کدب بھی علی من وبل علی فرآن اور پہلے لوگوں کی حالت عادت کی طرح کدب وہ بھی آیات ہم انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جٹلایا فاح الکنا جنوبی تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے غرق کیا واغرقنا آل فرعون اور آل فرعون کو ہم نے غرق کیا وکل کان ظالمین اور یہ سبھی ظالم تھے ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون یقینا جانوروں میں سے بدترین اللہ کے ہاں وہ کافر ہیں جو ایمان نہیں لاتے الذين عاهدتمهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره لا يتقون وہ لوگ جن سے تو نے معاہدہ کیا پھر وہ اپنے عہد کو ہر مرتبہ توڑتے ہیں اور وہ ڈرتے نہیں فمات فی الحر بھی فشر خلفا ہوں پس اگر تو انہیں کبھی لڑائی میں پا ہی لے تو ان کے ذریعے ڈرا بھگا ان لوگوں کو جو ان کے پیچھے ہیں یعنی ایسی مار مارو کے پچھلے بھی بھاگ جائیں اللہ یہ تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے وہ اماطا من قوم خیانتن اور اگر تو کبھی کسی قوم کی جانب سے خیانت, میں خیانت کے بارے میں ڈرے خیانت میں واقع ہونے سے ڈرے فمبز ارحم علی سوا تو ان کی طرف مساوی طور پر برابر طور پر ان کا معاہدہ پھینک دے ان اللہ لائی اب الخین یقینا اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ یہ گمان نہ کریں کہ وہ بچ کر نکل گئے ہیں اگے نکل گئے ہیں انهم لا يعجزون یقینا وہ آجز نہیں کریں گے واعد لهم ما استطعت من قوه و من رباط اور ان کے لیے تیار رکھو جتنی کر سکو قوت جتنی قوت پیار کر سکو ان کے لئے تیار رکھو و من ربات القید اور گھوڑے باندھنے سے عدو تم اس کے ذریعے ڈراؤ گے اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو و آن دونیں اور کچھ دوسرے ان کے سوا ایسے کہ جنہیں تم نہیں جانتے اللہ انہیں جانتا ہے وہ بھی ڈریں گے اور جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو وہ تمہیں لوٹا دی جائے گی لا اور تم ظلم وہ کیے جاؤ گے وَإن فجنح لها تو مائل ہو جا پھر اللہ پر بھروسہ کر ان سمیم یقینا وہ سب کچھ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے وہ اگر وہ تجھ کو خیانت دھوکا دینا چاہیں تو یقیناً تجھے اللہ ہی کافی ہے ہی ہے کہ جس نے تجھے اپنی مدد کے ساتھ اور مومنوں کے ساتھ قوت بخشی وہ اللہ فبین اور ان کے دنوں کے درمیان الفت ڈال دی ماں اللہ فبین اگر تو زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ خرچ کر دیتا تو پھر بھی ان کے دلوں میں الفت نہ ڈال سکتا لیکن اللہ اللہ لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی ہے عزیز یقیناً وہ عزیز پر غالب اور کمال حکمت والا ہے اے نبی تجھے اللہ کافی ہے اور ان مومنوں کو بھی جو تیرے پیچھے چلنے والے اتباع کرنے والے ہیں اگر ان میں سے دو صبر کرنے والے ہوں اور بیس صبر کرنے والے ہوں تو وہ دو سو پر غالب آ جائیں گے یغب الفم میر اللہ جینا کافارو اور اگر تم میں سے سو ہوں تو وہ کافروں میں سے ایک ہزار پر غالب آ جائیں گے بھی اللہ ہوں قوم کا یہ اس وجہ سے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے الان خفف الله عليكم اب اللہ نے تم سے تخفیف کی والما ان فیكم ضعفا اور اس نے جان لیا کہ تم میں کمزوری ہے فان یکم منکم 100 صابرون يغلبون 200 تو اگر تم میں سے ایک 100 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے وایکم منکم 1000 ألفٌ يغلبون 2000 اور اگر تم میں سے ایک ہزار ہوں تو وہ غالب آ جائیں گے دو ہزار پر بن اللہ اللہ کے حکم سے وہ اللہ اور اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ما اسرا کسی نبی کے لیے یہ لائق نہیں کہ اس کے لیے قیدی ہوں حتیہ حتی کہ وہ زمین میں خوب خون بہالے دنیا تم دنیا بھی سامان چاہتے ہو اللہ اور اللہ تعالی آخرت کو چاہتا ہے وہ اللہ عزیز الحکیم اور اللہ تعالی سب پر غالب قبال حکمت والا ہے وَلَوْ مِّن سَبَقَ اگر اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی بات پہلے طے شدہ نہ ہوتی لمسی اداب عظیم تو اس وجہ سے جو تم نے دیا بہت بڑا عذاب آتا یہ بدر کے قیدیوں کو فدیا لے کر چھوڑ دیا گیا تھا تو اس فدیا لینے کے بارے میں اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ فدیا لینے کی وجہ سے تمہیں بہت بڑا عذاب ہو جاتا اگر اللہ کا فیصلہ پہلے نہ ہوتا فکر تم ہلال با تو جو چیزیں تم غنیمت میں حاصل کرتے ہو اس میں سے حلال اور پاکیزہ کھاؤ اللہ اور اللہ سے ڈرو ان اللہ گفور رشیم اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت مہربان تمہارے دلوں کے اندر بھلائی جان لی کم خیر تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس کی نسبت تمہیں بہتر دے گا اور تمہیں بخش دے گا واللہ غفور رحیم اور اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا نہایت مہربان ہے اور اگر وہ آپ کی خیانت کا ارادہ کریں فقت خان اللہ من قبل تو انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے خیانت کی نا من تو اس نے ان پر قابو پالیا واللہ علیم حکیم اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے یقینا وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرتیں کی اور جہاد کیا اپنے والوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں وہ اللہ دینا اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی پناہ دی اور مدد کی کا بعض ہم بعض یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے دوست ہیں اور وہ لوگ جو ایمان ہجرت نہیں کی تمہارے لیے ان کی دوستی میں سے کچھ بھی نہیں ہے حتیٰ کہ وہ بھی ہجرت کریں وہ دین اور اگر وہ تمہاری دین میں مدد طلب کرے تو تم پر مدد لازم ہے اللہ قومی اس قوم کے بارے میں اس قوم کے خلاف کہ تمہارے اور, ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہو واللہ بصیر اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے کفر بعد اور وہ لوگ جنہوں نے کپر کیا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اللہ و اور کبیر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو زمین میں فتنہ اور بہت بڑا فساد ہو جائے گا ولدینہ آمن فی سبیل اللہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرتیں کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا آووا نسرو اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی جگہ دی اور مدد کی المؤمنون حقا یہی لوگ پکے سچے مؤمن ہیں لہم فرا تم ورژن کریم ان کے لیے بخشش ہے اور باعزت روزی ہے آمنوا من بعد منکم اور وہ لوگ جو اس کے بعد ایمان لے آئے اور ہجرت کی اور جہاد کیا تمہارے ساتھ وہ بھی تم میں سے ہیں وہ اول اولا بادم فی کتاب اللہ اور جو رشتہ دار ہیں یہ اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کے زیادہ قریبی ہیں ان اللہ بک الشین علیم یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے براءۃ من اللہ و رسولہ الذین عاهدتم من المشرکین اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کے لیے اعلان براءت بیزاری ہے جن مشرکوں کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا۔ یہ سورۃ توبہ ہے واحد سورۃ ہے کہ جس کے آغاز میں بسم اللہ نازل نہیں ہوئی۔ تو ہر سورۃ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی ہے اور ہر سورۃ کی پہلی ایت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سوائے سورۃ کے۔ جو بلدی جو بلدی جو بلدی پتہ نہیں کیوں نازل نہیں ہوئی مختلف لوگ اس کی مختلف حکمتیں بیان کرتے ہیں لیکن دلیل کسی کے پاس بھی نہیں من اللہ و من مسکین اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ان مشرکوں کی طرف بری الذمہ ہونے کا اعلان ہے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا فصيحو في الارض 14 اشہر فزمین میں 4 مہینے چلو ورامو اور جان لو انکم غیر معجز اللہ کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو وہ ان اللہ مخزل کافرین اور یقینا اللہ تعالی کافروں کو رسوا کرنے والا و اعلان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بریئ من المشركين ورسوله اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کی طرف اعلان ہے حج اکبر کے دن یعنی یوم عرفہ کے دن کہ یقینا اللہ تعالی اور اس کا رسول مشرکوں سے بری ہے۔ حج اکبر کہتے ہیں حج کو اور حج اصغر کہتے ہیں عمرے کو عمرہ حج اصغر ہے اور حج حج اکبر ہے عام طور پہ لوگوں کا یہ دین ہے کہ جو جس دن یوم عرفات جمعے والے دن آئے وہ حج اکبر ہوتا ہے اللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے حج اکبر حج اور حج اصغر عمرہ تُمْ فَوَخِرٌ لَكُمْ پس اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم پھر گئے لَوْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ کہ تم اللہ کو عجز کرنے والے نہیں ہو فَبَشِّرِ عَلِيمٌ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کو دردناک عذاب کی فلدہ لیکن مشرقوں میں سے وہ لوگ کہ جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا پھر انہوں نے کچھ بھی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی عہد نہیں توڑا اور تم پر چڑھائی نہیں کی اور تمہارے خلاف کسی کی بھی مدد نہیں کی تو ان کی طرف ان کے عہد کو پورا کرو ان کی مقررہ مدت تک یقیناً اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پرہیزگاروں سے محبت رکھنے والا ہے مشرقوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں پکڑو انہیں گھیرو اور ان کے لیے ایمبوس لگا کے بیٹھو گھات کی جگہ بیٹھو فخلو تو اگر وہ کر لیں نماز قائم کریں زکت ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو ان اللہ رحیم یقین اللہ تعالی خوب بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے یہ اشر گرم سے یہاں پر مراد اعلان کے بعد والے چار مہینے <خف> انہیں چار مہینے تک کی مہلت دی گئی ہے نا تو یہ اس اعلان برعت کے بعد چار مہینے اور پھر یہ تین شرطیں اللہ نے لگائی ہیں کفر شرک سے توبہ نماز قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا یہ تینوں کام اگر مشرق شروع کر دیں کفر شرک سے توبہ کریں نماز قائم کریں زکوٰۃ ادا کریں پھر ان کو چھوڑ دینا ہے اور اگر ان تین کاموں میں سے ایک کام بھی نہیں کریں گے تو ان کے خلاف لڑائی جہاد اور قتال کیا جائے گا ان کو بخشا نہیں جائے گا کفر شیرک سے بعض تو آ جائیں نماز قائم نہ کریں کفر شیرخ سے بعض آ جائیں نماز قائم کریں لیکن زکوٰۃ ادا نہ کریں ان کے خلاف لڑا جائے گا کیونکہ یہ اسلامی برادری میں شامل نہیں اسی لیے حضرت مکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا تھا جو کلمہ بھی پڑھتے تھے نمازیں بھی پڑھتے تھے حج بھی کرتے تھے روزہ بھی رکھتے تھے اور زکوٰۃ بھی دیتے تھے لیکن پوری نہیں دیتے تھے ان کے خلاف آپ نے جہاد کیا یہ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن بھی اگر بندہ چھوڑ دے گا تو اسلام کے ساتھ اس کا رشتہ ختم ہو جائے گا صحیح بخاری کے دی سے نبی علیہ السلام فرماتے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے خلاف اس وقت تک لڑتا رہوں جب تک وہ توحید الرسارت کی گواہی نہ دیں نماز نہ قائم کریں زکوٰۃ نہ ادا کریں جب یہ کام کر لیں گے آسام دیما امبالا پھر وہ اپنے خون اور اپنے مال بچا لیں گے ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ یہ زکوۃ جو اپنے دل کی خوشی کے ساتھ دے گا تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں دے گا اتنا آخر ہم زکوٰۃ بھی اس سے وصول کریں گے وہ شطرہ مالی ہی اور اس کے مال کا کچھ حصہ بھی لیں گے یعنی اس کو جرمانہ بھی کریں گے زکوٰۃ جتنی بنتی ہے وہ بھی لیں گے اور اس کے ساتھ اس کے علاوہ اور جرمانہ بھی اس کو کریں گے وہ بھی لیں گے تو ان میں سے تین یہ بنیادی کام ہیں اسلامی برادری میں شامل ہونے کے لیے ان میں سے اگر ایک کام بھی کوئی بندہ چھوڑتا ہے تو اس کے خلاف جہاد کرنا جائز ہو جاتا ہے زکات افخل سبیلا ہوں تو اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو پھر ان کا راستہ, راستہ چھوڑ دو ان اللہ فورحیم یقین اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے اگر مشرقوں سے کلام کو سنیں اس, اس کی امن کی جگہ پر پہنچا دے لال قوم اللہ علمون. یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو نہیں جانتے ہی مشرقوں کے لئے اللہ اور اس کے رسول کے ہاں معاہدہ آہد کیسے ہو سکتا ہے اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ان لوگوں کے سوا جن سے تم نے مسجدِ حرام کے پاس معاہدہ کیا یہ صلحہ حدیبیہ کی طرف اشارہ ہے فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ تو جب تک وہ تمہارے لئے سیدھے رہیں تم بھی ان کے لئے پوری طرح قائم رہو یعنی جب تک وہ وعدہ نہ توڑیں تم تو ہی وعدے کی پاسداری کرتے رہو ان اللہ یحب الملتقین یقینا اللہ تعالی پرہیزگاروں کو متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے کیفا و ایت ہر وعلیکم لا يرقب فیکم الا هو کیسے بھلا اگر یہ تم پر غالب آجائیں جائیں غلبہ پا تو تمہارے بارے میں نہ کسی رشتہ داری کا لحاظ رکھتے ہیں اور نہ ہی کسی ذمے کا یردونکم بیافواہم یہ اپنے منہوں سے تمہیں خوش کرتے ہیں و طاب قلوبهم اور ان کے دل انکار کرتے ہیں و اکثرهم فاسقون اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں اشتروا بیاات اللہ ثمنن قلیلا انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت خریدی فسدوا عن سبیله تو انہوں نے اللہ کے راستے سے روک دیا انهم صا ما کان یعملون جو یہ عمل کرتے ہیں وہ نہایت برا ہے لائر قبول والا دما یہ کسی مومن کے بارے میں رشتہ داری اور ذمہ داری کا پاس نہیں رکھتے وہ اولا مرتدن اور یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے زیادتی کرنے والے ہیں ف انتاب وقع تو اگر یہ لوگ توبہ کر لیں کفر شرک سے باز آ جائیں اور نماز قائم کریں اور زکوۃ ادا کریں فم فدین پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں قومی اور ہم جاننے والی قوم کے لیے آیات کھول کر بیان کرتے ہیں تو یہ بھائی بننے کے لیے بھی اللہ نے تین شرطیں لگائی ہیں مسلمان بھائی وہ ہوگا جو قبر شرک سے توبہ کر لے نماز قائم کرے زکوۃ ادا کرے ان تین کاموں میں سے ایک کام نہیں کرے گا تو اسلامی برادری کا رکن نہیں ہے وہ اسلامی بھائی نہیں ہے یہ تین کام ضروری ہیں اسلامی بھائی بننے کے لیے اپنی قسموں کو توڑیں اور تمہارے دین میں تان کریں فقاتلو امت القر تو پھر کفر کے اماموں کے خلاف قتال کرو لا ایمان لهم ان لا کا ان کے کوئی قسمیں نہیں ہیں ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے لعلہم تاکہ یہ اللہ تو ایمانہ تم اس قوم کے خلاف کیوں نہیں لڑتے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑی وہ اخراج الرسول اور رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا اول مرہ اور انہوں نے ہی تم پہلی بار تم سے ابتدا کی پہل انہوں نے کی اتقشونہم کیا تم ان سے ڈرتے ہو فاللہ احق انتقشوہو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو انکن تم مؤمنین اگر تم مؤمن ہو قاتلوہم ان کے خلاف قتال کرو یعطبوہم اللہ بی ایدیکم ان کو اللہ تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا ویخزیہم اور ان کو رسوا کرے گا وینصرکم علیہم اور تمہاری ان کے خلاف مدد کرے گا وہ یشفور قومی ممنین اور مؤمن قوم کے سینوں کو شفا بخشے گا وہ یود ہی بغیر اور ان کے دلوں کا غصہ لے جائے گا ٹھنڈا کر دے گا و یتوب اللہ علام یشاہ اور اللہ جس کی چاہے گا توبہ قبول کرے گا وہ اللہ علیہ الحکیم اور اللہ خوب جاننے والا کمال حکمت والا ہے یہ <سؤال> سمجھ لیا ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے حالانکہ ابھی تک اللہ <سؤال> نے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور نہ اللہ اور اس کے رسول کے اور نہ ایمان والوں کے کسی اور کو بنایا دوست دلی دوست بنایا واللہ بھی مات اللہ خبیر بما تعملون اور اللہ تعالیٰ اس چیز کی خوب خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو